ہم تو سنوان پڑیا عظمت مستفا میں جناب دے سامنے مفت چن اللہ چنشال اسے ہی موضوع گفتگو گا اللہ تعالی صدقہ مدینہ دے تاجدار سلم لاہ تالا لسلم بندہ نہ چیز نو شر صدر سدرتا فرماوے سمجھ سمجھا کے سانو عمل دی توفیق مر.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 حضور دی ذات دی عظمتے وے کہ آپ دی ذات گرامی تخلیق دے حوالے نار بے مشار جڑیاں میں گلان کران گا نا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 اور صوفیاء ولیاء دا کیدا ایمان جڑائے او وہ مشاہدے اور تحقیق نال پندا ہے منافق قیاس کردے سم ایک واقعے تو دوسرے واقعے واقعے تو اپنے اعتقاد دا قیاس کر کے ثابت کر لینا بھائی پتہ ہوندا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 نورِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو پیدا فرمایا ساری کائنات دی جان بنایا صوفی آندا کی دعوی اے ہوئی اے ہوئی قرآن دی روحو بھی اے ہوئی اے ہوئی حدیثِ مصطفیٰ تو بھی اے ہوئی ثابتوں الک کائنات جلہ والا نے ساری کائنات دی جان محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے نور نوں بڑھایا ہے ساری کائنات اے جہان وی اگلا جہان وی تائی ایں صدکے جاواں سیدنا امام بصری رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماون دے نے فائلہ من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 کیونکہ تو ہی بنے گا جمان الگ ہو جائیاں جی ایمان لٹ لیا تو بڑے میں لے کے آئے گا اتے شہباد کلنکر تو مڑ بڑے میں لگ سک گے تینو تین اتوں فیض نہیں مل سکتا ایک میرے کو بڑا فیض بابے دکھتی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 وہ آدھے مولی جی ہاضر جی نے مڑ مسلے کیوں کلو ن میں بختا ایسا ہاضر نہ در آخر ظاہر نہ در کے نہیں آخر ایسا قبلی والے نو حاضر گیا حاضر ظاہر ہو رہے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 مر نماز دا کی دا فرمایا میں نماز کڑھتا سا مینو وقتی نماز ہزور دے دے دے پاک ازان کی آواز بھی تکبیر کی آواز بھی سبحان اللہ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 liye ate gulmula ji na laaye roo kaan te baje kadhi hal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 کیونکہ شریعت شریت کوئی ردو بدل نہیں کر سکتا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 ہزور کی و پیاکھدہ وہ علاقہ فتح نہیں ہوا ہال کر سر کسرا دیکھتے متی مدنی تاجدار بیٹھے حضور فرما نے ویخو کی پیاسد کبدہ کہہ رہا اے یہ مینو پیاخد لکھ دیو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 مسل چلاف کرتے رہے سن مجر! مدینے دے تاج کے بارے شافیاں اتفاق ہوں مالکیا کا بھی اتفاق ہوں سبلیاں کا بھی اتفاق ہوں سنفیاں کا بھی اتفاق ہوں سابئی کا بھی اتفاق ہوں, دا دا دا بھی اتفاق ہوں دا صحابہ دا بھی اتفاق... ہوں لانچ پاحول لانسی سے کمیاں بوک نہیں ہزور کی دن متنازع یہ اس لانسی دور ماحول کی پیداوار ہے ورنہ محبوب خدا دی شان غوش پاک بھی ہمیشہ مینو ایک پھر پاکا جلائن کر دیا ہر وہ سڈے لال تم جپا ماری کرد بستاؤ نماز کا مسئلہ نہیں ارسا پیر کو پاک اپنا پیر منتے ہیں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 جڑے نہیں اٹھا دے ہاتھ اال بھی کر لے دا اختلاف میرے پاس دا دا دس دیا ایک گل کر دیا ایمان تازہ ہو جائے دا دا کے ڈک سبحان اللہ شیخ عبدالحق محدر سے دہلوی سدیر اللہ اللہ تالا لرکار کی کتاب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 آدلے فرما یہ شایدان دے بچ رسول <سؤال> نہیں آ سکتے رسول <سؤال> آدھے نے گو سات ترنگیا محفل چند راخ نہ سبھا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 اسلام جہل کتیا بس ادر وے ہاں ہاں ہاں سدکے جاوا رنگ پیا چڑھ گئی او نبی گلامی تما روپیے نہیں لے اٹھے نہیں جا گے کی جانا ہے تو سمجھ ارسانو نبی دی غلامی تے مانے گریبان دے دل دی کلی کھلتی پئی ہے ادی عبادت دی نہیں لوڑ اور اس کو ارسانوں تنت فری ملتی پی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 سونے کہنا وہ گنا گارو اجنا کدرے سنگ جایا جے ڈھنگ میں تنوع دس دینا ویکھی رب دے رنگ جایا جے میں اللہ دے سامنے ہو کے پیار دیا واڑے پاون لگا ہوں وہ بھی میرے نل پیار کرے گا کولوں دی لنگ جایا اگو ہاتھوں شاباش میں رب نی گلی لائی کھڑا ہوں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 دے اس واسطے سان میں محفل دندر رسول اللہ دے، جب پاک جحفل دی ہووے پاس پھر کملی والے سرکار آخنا سبح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 اس دین ایک پورا موسم غور فرماؤ اللہ ات مم لکم الم نتی علیکم دی تو لکم الاسلام دی نيايا ذرا جول سبحان الله اللہ جدوی نے ہے اللہ نے نعمت, نعمت پوریا تھی ہاں آن جی سب کے جا آیت نے دو چیز بیان فرمائیاں ایک دسیا ساڈا دین مکم والے جس اندر درکمی والے سرکار میں کمی چی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 جس کی وجہ ساری دے عزمت حاصلے دین کا عزمت حاصل ہے اسلام لوکان دی جان دی بھی حفاظت کردہ مال دی بھی حفاظت کر ہے تے عزت دی بھی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 ہوںے ملک کتل ہو ہے نا اچھا رنگیاں چلی گیا بوائے فرڈ تے گرل فرڈ او تو وکرے نے یہ جی سکل چلتے ان سٹ گلیں لوگ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 اور کسے سرماہ دار یہ طاقت نہیں میں غریب کا حق کو لا نوچا کم لوا لاکھ پیدا کا دواں تنخواہ فیکٹری پندرہ سو نہ جو گا ہو نہ مکان دے کرایہ جو گاؤ ہمیشہ دن ب دن ہی لگا جاوے میں دن ب دن سور بتتا جا دی کساب جی سوانسی قانون کی ادا کرتا ہے عظمت اسلام کو لاکھوں سلام سنے اور سونے دنیا دے قانون غریب بندے کا حصہ کچھ غریب اندر آ بھی نہیں چاہے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 والے تیار ہوئے اس قرآن دی برکت نیرے پڑھنے قرآن کوئی نہیں ہاں جنہیں سمجھا سکیں قرآن سدکے عمل دی برکت نو اللہ سونے نے کسے نو قاضی بنایا جی فیصلہ کیا دنیا پہ بے مثال ہے عدل کی دنیا پہ بے مثال ہے اگر حکومت کی دنیا پہ بے مثال کی اگر امام بنے نے دنیا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 غلامہ پوچھا, <سلام> اے عمر روحے کیوں فرمایا کدیو ویلا سی مکے دن میرا بہت ابوت پیاچار درسی مینو میرا پیو دے. عمر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 عزمت مستفاق کا منکر بھی کافر ہے اسلام کا منکر بھی جنہیں دین دل عظیم نہیں سمجھا ساری تعناات کے قانون وہ کون ہے جنہیں رسول اللہ عظیم نہیں سمجھیا وہ کون ہے کافر ردا دی قسم کرکیا نہ اس ویلے کا فتنا سن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 یہ سلب ہے تو نام یہ ہے خدا کی قسم سچ بولے آرے سے کھڑی رہا میاں صاحب فرماؤ نے بے گر ن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 میں گیاڑی اوکے تکریف ہو سکے واقعہ بیاں تک پہلے لوگ زندہ قبر دب دے سن بڑے لالم سن میں آکار تردارا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 خیال کھانا خراب ہوگی کتی کٹھے بارہ بارہ جانے کھا میری مصیبت ہی ہے کتوں کھان مہربانی کرو تو امداد دیو تو سدکے گا تیری ترقی تو کتی باہر کٹھے جمے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 دین خیر حضور دے گا قدم تیرا گا. علی مشکل کشا دی مدد اپنیا یاریاں یہودیاں نا منڈا یہ ہو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 اب ہی میں گل کر رہا مرل بیٹھا کیا گل نکمے بن رہے ہیں سکو لائ کم جی جان کیونکہ کم کے لیے کھے جان ہر ایک کی تمنا پتا کی ہوں میں تو جرنل بنوں گا خدا